السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کئی یا الحمد الحمدللہ رب حال آپ کی طبیعت کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ماشاء اللہ زبجل. تو آج ہمارے مدنی منوں کو کیا مدنی گلدستے دکھا رہے ہیں کیا بتائیں گے دیکھیں اچھے برے اخلاق کا موضوع تو ہمارا جاری ہے آج اچھے اخلاق میں ہمارا موضوع ہے اخلاص مشکل الفاظ ضرور ہیں لیکن الفاظ سے نہیں ڈریں ہم تھوڑا سا آسان کر کر بھی بتا دیتے ہیں اخلاص کہتے یہ ہی ہیں کہ بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا اور خوش کے لیے کرے بس اللہ کے لیے یہ کام اللہ کے لیے اللہ, کے لیے اللہ تعالی خوش ہو جائے لوگ خوش ہو جائے گے نہیں اللہ تعالی خوش ہو جائے پیسے مل جائیں یہ نہیں اللہ تعالی خوش ہو جائے پیارے پیارے آقا صلی اللہ <سلام> تعالی <سلام> علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے اللہ اکس وجل کے لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ اللہ تعالی وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے صرف اللہ کے لیے تلاوت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے قرآن پڑھنا ہے صرف اللہ کے لیے قرآن حفظ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کھانے سے پہلے دعائیں پڑھنی ہے صرف اللہ کے لیے تو جو کام کرنا ہے اللہ تعالی راضی ہو اللہ تعالی, تعالی, تعالی اللہ خوش ہو اللہ تعالی ہی کے لیے کرنا ہے انشاء اللہ پیارے مزہ انہوں جب بھی کوئی کام کرے اس میں اچھی اچھی نیتیں ضرور کر لیا کریں ان شاء اللہ جل اس کا آپ کو ثواب ملے گا اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثباب بھی زیادہ عبادتیں کریں کسی کی مدد کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینا ہے اور آپ بڑے ہیں تو اللہ کے لیے سبحان چھوٹے برے منہ نہیں دے پائیں گے اللہ اور اللہ و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاص سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے یاد رہے اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عبادتیں کرے تو وہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں با آپ بادشاہ کے دربار میں گئے हم. بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یار اتنی پیاری سینری ہے اتنا پیارا اس کا سوفا ہے اتنی پیاری چیزیں اس کا ہے محل دیکھنے کے لیے جائیں گے یا بادشاہ کے پاس جا کر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں بادشاہ کو پتا چل جائے کہ یہ آیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے کنیز کو دیکھنے کے لیے آیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے غلام کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو بادشاہ کو اچھا لگے گا نہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو بھی جانتا ہے ہماری کیا نیت ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے یار سب کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو مجھے خوش کرنا تو ہے نہیں نماز پڑھ رہا ہے لوگ واہ واہ کرے اس لیے پڑھ رہا ہے تو پیارے مدنی منو یہ باتیں ختم کرنی نماز نہیں چھوڑنی قرآن نہیں چھوڑنا قرآن نہیں چھوڑنی یہ عادتیں ختم کرنی ہے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے آپ کو اخلاص کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے اچھا جی چلیے بھائی دکھائیے امیر اہل سنت کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدنی منا نماز نہیں پڑھنا چاہے اور قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھے تو ایسا کرنا کیسا قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے ماں باپ کے ڈر سے پڑھے ماں باپ بھی تو آڈر کرتے ہیں نماز کا تو وہ نماز ضرور پڑھے بھلے ڈر سے پڑھے تو اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے میرے قاری صاحب یا میرے ماں باپ جو نماز کا بولتے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے بولتے ہیں تو نماز تو پڑھنی چاہیے بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کرے اور نماز اس کو پڑھائیں جیسے اس کو پڑھنا آتی ہو اور تھوڑا تھوڑا اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق سکھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جب بالغ ہوگا تو اچھی نماز پڑھنے والا بن جائے گا ان شاء اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی تو پیارے پیارے مدنی منوں جیسے امیر السنت دامد برکاتم العالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے اب کاری صاحب بولیں یا امی بولیں یا ابو بولیں یا امی نے کہا یہ نماز پڑھنی ہے یا قاری صاحب کے ڈر سے یا امی کے ڈر سے یا باجی کے ڈر سے بھائی کے ڈر سے کسی کے ڈر سے نہیں جو بھی کام کرنا دیکھیں ڈر سے بھی تو کر ہی رہے نا وہ کام تو ویسے بھی کرنا پڑ رہا ہے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو ابو ناراض ہوئیں گے دادا ناراض ہوئیں گے کاری صاحب ناراض ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے پھر تھوڑی سی آپ کو سزا بھی مل جائے تو ان کے ڈر سے کر رہے ہیں آپ اب یہی کام اگر آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا تو جو بھی کام کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے ہم نے کس لیے کرنا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے اب امی بولیں یا نہیں بولیں نماز پڑھنی ہے کاری صاحب بولیں یا نہیں بولیں نماز پڑھنی ہے باجی بولے کوئی بولے یا نہ بولے میں نے نماز پڑھنی پڑھنی ہے اب دیکھیں آپ کی عمر کتنی ہے چار سال ہے پانچ سال ہے چھ سال ہے سات سال ہے اب جتنی بھی عمر ہے اگر آپ کے گھر میں ایک چھوٹا مدنی منا ہے وہ گرم پانی کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو جانے دیں گے آپ پانی دور کریں گے یا اپنے مدنی منع کو اٹھا لیں گے یا استری رکھی ہوئی ہے استری گرم ہے اور آپ کا چھوٹا مدنی منا ہے بھائی ہے یا بہن ہے وہ اس طرح بڑھ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے جانے دیں گے اس کو آپ روک لیں گے نا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی من اسی طرح جس طرح آپ اس کو نہیں جانے دے رہے کہ اس کو نہیں پتا کس چیز سے نقصان ہوگا یہ کہ میں جل سکتا ہوں یہ کہ مجھے تکلیف ہوگی تو آپ اس کو بچا رہے ہیں تو پیارے پیارے مدنی من اسی طرح آپ ابھی سے نمازوں کی عادت ڈالیے نمازوں کی عادت ڈالیے اور نماز پڑھنی اللہ تعالی کی رضا کے لیے اگر جو آپ بڑے ہو جائیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے تو پھر اس پر سزا بھی ہوگی تو کیا ابھی سے آپ اپنی نمازوں کو پختہ کیجیے پانچوں نمازیں پڑھیے اگر آپ اتنے بڑے ہیں کہ مسجد میں جا سکتے ہیں مسجد میں اور جو مدنی منیا ہے وہ گھر میں اپنی امی کے ساتھ نماز ادا کریں پڑھیں گے نا انشاءاللہ شا اللہ اور کس کے لیے کرنا ہے ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کاری صاحب کے ڈر سے یا امی ابو کے ڈر سے نہیں کرنا اللہ تعالی کے ڈر سے کرنا ہے جی دیکھیے اخلاص جو ہے نا ایک رنگ دیکھا آپ نے جی اور ایک ہوتا ہے سفید رنگ دونوں متضاد ہیں اوپوزٹ ہیں الگ الگ جی چیزیں آگ پانی جی تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کی زی اوپوزٹ پتہ چل جائے اس کے سامنے کا یعنی ایک پہلوان کے آگے کا دوسرا مقابلے پہ پہلوان والا پتا چل جائے تو اس پہلوان کا بھی بھاؤ پتہ چلے گا سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے اس کے سامنے کچھ اور چیزیں ہوتی تو اخلاص کے سامنے ایک چیز ہے ریا آپ نے اخلاص جو ہے وہ اختیار کیا تو ریاکاری سے بچ گئے ریاکاری کاری اختیار کر لی تو آپ اخلاص سے فارغ اچھا اخلاص کیا ہے ذرا اس کو تھوڑا سا آسان کیجئے ہو سکتا ہے کسی کا نام اخلاص بھی ہو سکتا ہے اس کی بات اخلاص بھائی مڈ ڈرے جن کا نام اخلاص ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے اخلاص تو یہ ہو گیا اللہ تعالی کے لیے کرنا اگر آپ ریا کو سمجھیں گے آپ کو اخلاص بھی سمجھ میں آئے گا یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے سامنے والی چیز جو ہوتی ہے مقابلے والی وہ ان کو سمجھ لیا جائے اخلاق فرما رہے ہیں کہ اخلاق یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں دکھاوے کے لیے ہو اور جو دکھاوے والا کام ہے وہ کیا ہے ریا سے مراد دکھاوا تو ریا کے لغوی مانے میں مانے اور اس کے لفظی مانے اور لفظ ریا کا مطلب کیا ہے لفظ ریا کا مانا ہی ہے دکھاوے کے دکھاوا ٹھیک ہے اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے ریا کا مطلب ریاکاری کاری ہوتا ہے ٹھیک ہے گویا عبادت سے یہ غرض ہے کہ لوگ اس کی عبادت پر ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال حاصل کریں پیسے ملیں نہیں آران سنا دیتے اپنے تناویوں کے اندر پیسے ملتے تو لوگ اس کی عبادت سے آگاہ یا لوگ اس کی تعریف کریں واہ بھائی کیا کار صاحب ہے ارے واہ بھائی واہ ایسا کارس صاحب کہاں سے لائے بھیا تو اب یہ چیز اسے نیک آدمی سمجھے کیا نیک آدمی ہے متقی آدمی ہے پرہیز کار ہے جب دیکھو مسجد کا کونا پکڑا ہوا ہے اور قرآن شریف ہے اور یہ ہے عاشق قرآن ہے اس سے بڑھ کر عاشق ہے قرآن کیا ہوگا یا اسے عزت دیں بھائی قاری صاحب آ اچھی جگہ پر بیٹھا یا قاری صاحب آ جناب ان کو یہ شربت پلاؤ قاری صاحب آپ جوس پئیں گے کولڈنگ ڈرنک گے قاری صاحب آپ چائے گے آپ کی خواہش یہ ہو کوئی ایک لے کر آ رہا ہے ایک سیرنی لے کر آ رہا ہے رہا ہے ایک مٹھائی لے کر آ رہا ہے کاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی کچھ خاطر مدارت کی جا رہی ہے اور میں چونکہ نیک آدمی ہوں تو مجھے یہ یہ فائدے ملنے چاہیے اور اس فائدوں کی وجہ سے وہ کام کر رہا आ, ہو تو یہ ریاکاری ہوگی आ, مال بٹورنے کے لیے یا عزت کے لیے عبادت والے کام کرے تو اب ریاکاری میں آ جائے گا مثلا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے اطمینان سے آہستہ آہستہ نماز گھر میں تھا تھا تھا کر کے پڑی جو بھی ساری چیزیں ہو گئی اس طرح کی آپ مدنی پھول یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے یہ دودھ یہ ملائی یہ پراٹھے یہ کھانے پینے کی چیزیں اور جیسے کہ آپ مدنی من ہو گیا یہ تو مدنی من نہیں بتائیں گے اب اگر کوئی خود پیش کر دیتا ہے آپ یہ آپ لے لیں آپ یہ آپ لے لیں جس طرح ہمارے یہاں مدنی منوں کا جب ہپس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک تقریب رکھی جاتی ہے یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک تقریب رکھی جاتی ہے جس طرح اگر روزہ خوشائی ہوتی ہے تو ایک تقریب رکھی جاتی ہے اب تقریب کے اندر کوئی سوٹ لے کر آیا ہو بادام لے کر آئے ہے پشتے لے کر آ رہا ہے کہ حافظ صاحب کی خدمت کر رہا ہے اب کیا کریں ہمارے مدنی منہ دیکھے پہلے تو ایک چیز یہ کہ تقریب جو ہے نا بزرگوں سے جو ثابت ہے نا وہ ہم نے جیسے دکھا بسم اللہ شریف کی رسم رکھنا کہ بسم اللہ پڑھا رہے حفظ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کرے بھائی قرآن یاد رکھنا ہے اپنے قرآن پڑھ لیا ہے تو پڑھتے رہنا ہے تقریب میں یہ کریں جو تلقین کرے اچھا تلقین کی جائے سمجھائے بیٹا یہ کہ یاد رکھنا ہے یاد رکھنا یاد رکھنا ہمارے تقریب تو کرتے ہیں اچھی نیتوں سے حوصلہ افزائی کی جائے یہ کارے سوبھ ہوگا مگر یہ سوچے کہ یہ حوصلہ افزائی ہے یا کیا ہے یہ تقریب ہو جاتی ہے پھر بچے کا قرآن بھول جاتا ہے پھر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جب تقریب منعقد کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی اس کو ہو سکتا ہے قرآن یاد نہ ہو جس وقت تقریب کی جا رہی ہے یہ سارے نقصان ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا اس تقریب کے فوائد اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس کو تلقین کرنا اس کی دہرائی کے لیے مدرسے کے اندر اس کا جانا آنا ہو یہ چیزیں جو اعلیٰ حضرت نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق یہ ہیں امیر علی سنت کی بھی جو مدنی سوچ ہے وہ ایسی تقاریب کا روزہ کچھائی کی تقاریب اس میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور اتنا چیز کرتے جو اصل مقصد تھا قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا وہ باقی رکھنے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے ایک تقریب کر لینا خاندان میں نیت نامی ہو جائے خوش نامی ہو جائے اگر یہ نیت ہے تو یہ بری نیت ہے اچھی نیتیں نہیں ہیں اگر یہ نیتیں اللہ تعالی نے احسان کیا ہے ہم پر نعمت کی ہے اس نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں ہر کوئی غور کر لے سوچ لے کہ واقعی ایسی نیت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی اس موقع پر امیر السنت دامد برکاتم العالیہ نے ایک کلام بھی تحریر فرمایا ہے جو حفظ قرآن مکمل کرنے والے مدنی منو اور مدنی منو سے متعلق ہے کہ ان کا حفظ کمپلیٹ ہو گیا امیر السنت دامد برکاتم العالیہ نے ان سے کیا کیا مدنی کی ہیں کیا, کیا نصیحتیں کی ہیں آئیے سماعت کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ فضل سے رب کے حافظ ہاپنے بنے فضل رب سے قرآ بنے اہل خانہ کی شفاعت کے سامان بنے اہل نا کی شفاعت کے لیے سامان بنے آپ زم قرآن ہوئے اب آ ملے قرآن بنا آپ زرآ بنے اب آ ملے قرآن بنا دین پہ چلنا یا خدا ان کے بنا تو پر قامت دے پر احمد رضا یا علاحی ان کو سا ہے ایمان بنا اور یا علاحی ان کے دل میں اپنی کل ڈال دے اپنا بستانا بنا دیوانے جانا بنا قرآن اب بنا آنا چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا مرشدوں استاد کا یا رب بنا ان کو مدی اور انہیں ماں باپ کا بیتا تابع فرما بنا ان کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے اللہ ان کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے قاری قرآن بنا ان کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہے گھڑی ان کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہے گھڑی ان کو با اخلاق با گردا تنہیں کنسان جماتی یہ ادا کرتے رہے گر ایک نماز سنتوں کے ہو بل قہر پر شدہ بنایا علا ہی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے یا علاحی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے واسطے میں کی دعوت ان کے تو آسان بنا پور نام ہوئے اب عالم پور بنا دیپ چلنا یا خدا ان کے ان کو خدا پاک حج کا بار بار دے شرف ان کو خدا پاک حج کا بار بار بار بار, بار ان کو مدینے کا بھی تو مہمان بنا یا الہی ان کو فیشن روس سے بچا ان کو پہ کر سل کا عز پر عز بنا حافظ پورما ہوئے اب آن میں پورما بنا یہ پچنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا تجھ سے ہے اتار کی اے مدنی منو ارتجا تم سے ہے اتار کی اے مدنی منو ارتظار کے قرآن پر عمل جلد کا آماں بنا اب آدی میں پور بنا دے پور آ بنے اب آدمی میں پور آ بنا پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا پہ منو آپ نے کتنے پیارے اشارہ امیر لوگ سنت کے سنے آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کا ایک مدنی پھول جو بیان فرمایا آپ نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہر ریاکار کار پر جنت کو حرام کر دیا ہے تو پیارے مدنی منو ریاکاری دل کی بیماری ہے ریاکار کار کتنا نادن ہے گویا یہ شخص ثواب بیچ کر عذاب خرید رہا ہے اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے جو اس سے ان نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں دے سکتے بلکہ دنیا میں بھی اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا بلکہ ہمیں دکھانے اپنی عزت بنانے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو وہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے لہذا جو بھی نیکی کریں صرف اور صرف صرف اور صرف صرف, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ملنے کے ملنے لیے کریں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں جی کسی کا شعر ہے نا بشر رازے دلی کہہ کر زلیل و خوار ہوتا ہے نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بےکار ہوتا ہے جب عام طور ہماری عادت ہوتی ہے میں او تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں کسی اور کو نہیں بتانا تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے رات واقعی ایسا جس کو چھپانا ہی چاہیے اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا اپنا बेस्ट فرینڈ اس کو بھی نہ بتایا جائے کاش پیٹ مضبوط ہو جائے پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا کچھ اس میں سماتی نہیں ہے نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی نا تو ہم تو کیا وہ خاص خاص کو تو بتائیں گے بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتا چلے کہ ماں نے کچھ خیرات کیے, لیکن اللہ کے نیک بندے حصے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے وہ آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے کو پتا ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے کہنے جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ ذرا محبت پیدا ہوگی قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا یا کیا کرتے تھے پتا ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے وہ رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے نہ چلے یہ ڈال کون دیا اگر کسی کو نہ بتائے عمر بر نہ بتائے اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو ریاض سے بچت ہی بچت لیکن اپنے سے رہا نہیں جاتا تم دھڑک کے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہمیشہ بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی آپ ایسا کیوں بول رہے تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو اس میں حرج نہیں ہے اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں سہان قربانی دی ہے اس بڑا یار ماشاءاللہ قربانی والا عاشق رسول ہے بڑا نیک آدمی ہے اتنا دیں گا درد اس کو تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی یہ ریاکاری ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا مال بنانا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جہاں ضرورت ہے وہاں ایک لاکھ آدمی کو بتائے وہ جہاں ضرورت نہیں وہاں آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے تو موقع کی مناسبت اور کر لے ایک مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں اپنا عمل اپنی نیکی اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں کسی کو بولنے کہ میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترقی ملے اس کی عادت نہیں کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو ایک تو ریاکاری اوپر سے جھوٹ کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو تو تب وزاد کرے نا اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں گے ریا تو نہیں کر رہے ہو اس سے اس کا دل دکھے گا اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی پوچھ اس لیے رہے ہو بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے ہمارا بن نہیں رہا وہ چین نہیں پڑتا جب تک پانچ پندرہ کو پتا نہ چلے نہ ماں بدولت کا کارنامہ تو مزہ نہیں آتا کیا کرے شیتان بھی چاہتا ہے یہی کہ ہم بتاتے پھرے تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے سلو سلو علی الحبیب صلی صل اللہ متعلق اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آپ آج کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اب تو آپ کو نئے سلسلے میں ہی بتائیں گے نئے سلسلے کا انتظار کیجئے سلو, سلو, الحبیب سلو, سلو, سلو صل علی الحبیب صلی اللہ متعلٰ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم